اللہ نبی اللہ نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے حسن اسلام میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں انشا اللہ آج سلسلے کا موضوع ہوگا حسن تجارت ہر انسان دنیا میں جو بستے ہیں لوگ تو وہ اپنے گزر اوقات کے لیے اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے معمولات کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اور روزمرہ ضروریات کے لیے کچھ نہ کچھ قصبے معاش کرتے ہیں یا تو کاروبار کی صورت میں کرتے ہیں یا سروسز پرووائڈ کر کے ملازمت کر کے کرتے ہیں تو اسی طریقے سے مال کمانے کے مختلف ذرائع جو ہم اختیار کرتے ہیں شریعت متحرہ نے ان کے متعلق کچھ احکامات عطا فرمائے ہیں اس کی تفصیلات تو فکی کتابوں میں اور مختار اکرام ہی بیان فرماتے ہیں لیکن ایک جب ہم دین اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں ایک جرنل پرسپشن دیکھتے ہیں کیونکہ دین اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے یہ بھی اس کی خوبصورتی ہے دین اسلام کی, کی کہ یہ محض عبادات یا اخلاقیات کے مجموعے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ انسان کو زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے اور یقینا کچھ کمانا کمانے کی کوشش کرنا تجارت کرنا ملازمت کرنا یہ معاملات بھی انسانی زندگی کا حصہ ہیں تو دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا اور بے یاروں مددگار نہیں چھوڑتا کہ جو دل میں آئے کرو یا جس چیز سے چاہو رک جاؤ بلکہ اللہ رب العزت کے اس دین کے ذریعے ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جب تم قصبے معاش کرنا چاہو جب تم کچھ کمانا چاہو اپنی ضروریات پوری کرنا چاہو تو ایک طریقہ کار ہے ایک ضابطہ حیات ہے ایک انداز ہے کچھ چیزیں اس کی جائز ہیں کچھ ناجائز ہیں تو جو جائز ہیں حلال ہیں طیب ہیں انہیں اختیار کرو اور جو حرام ہیں ناپسندیدہ ہیں اللہ عز و جل کو ناراض کرنے والی ہیں اور اللہ عزف کی رضا سے دور لے کے جانے والی ہیں ان چیزوں سے تم بچو پرہیز کرو اور اللہ رب العزت نے لوگوں کو مسلمانوں کو وہی حکم ارشاد فرمایا جو اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پیو میرے مدنی چینل کے ناظرین آج انشاءاللہ شاء اللہ اسی سارے سینیریوں میں ہماری گفتگو چلے گی اور اگر آپ کمانے والے نہیں ہیں اگر آپ کا کوئی ارننگ کا شعبہ نہیں ہے ملازمت نہیں کرتے تجارت نہیں کرتے تو اتنا تو ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ خریدتے ہوں گے تو جب آپ خریدتے ہیں تو خریدنے کے بھی کچھ معاملات ہیں اس کے لیے بھی کچھ رہنمائی ہے انشاءاللہ اللہ اسی حوالے سے آج رنگ برنگے مکی مدنی بغدادی اجمیری مدنی پھول ہوں گے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر مبلغین کی طرف بھی انشاءاللہ شاء بڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جس نے دن اور رات میں میری طرف چوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ رب العزت پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ مبلغین, مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں ان سے رہنمائی لیتے رہیں گے ان سے مدنی پھول لیتے رہیں گے شیب بھائی آپ کے طرف بڑھوں گا اور سب سے پہلے تو موضوع کے حوالے سے کچھ تمہیدی گفتگو آپ ارشاء تو ارمائیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ للہ رب ازا بدل اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح دین اسلام کو ہمیں عطا فرمایا ہے جی اور اس دین اسلام نے ہمیں جہاں عبادات کرنے کا طریقہ بیان فرمایا جی عبادات کس انداز سے کرنی چاہیے اس کو بیان فرمایا جی وہیں شریعت متحرہ نے ہمیں معاملات کو کس انداز سے کرنا ہے اس کو بھی بیان فرمایا ٹھیک جی ہے کیونکہ خرید و فروخت کا تعلق جو ہے وہ معاملات سے ہے یعنی یہ جو شعبے ہیں یعنی دینی تعلیمات کو اگر ہم شعبہ وائز تقسیم کریں تو ایک عبادت ایک ایمانیات ہے دوسرا عبادات تیسرا اخلاقیات ہے آخلاق آخلاق آخلاق اور ایک ان میں سے معاملات میں کیا چیزیں داخل ہیں کچھ اس کی وضاحت ہو جائے جسے خرید و فروخت ہو گئی ٹھیک ہے یہ انس... ہماری معاملات کے اندر شامل ہیں ٹھیک ہے تو انس... شریعت متحرہ نے ہمیں معاملات کس انداز سے اختیار کرنے ہیں ٹھیک ہے معاملات کو کس انداز سے پورا کرنا ہے تو شریعت مطالعہ نے ہمیں اس کا بھی علم عطا فرمایا ہے ٹھیک ہے اچھا مہروز بھائی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیگر چیزوں کا تو علم حاصل کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہمیں دنیاوی کوئی کام کرنا ہو تو ہم اس کام کو کرنے کے لیے تو مختلف انداز اپناتے ہیں اس کو سیکھتے ہیں یہاں تک کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں لیکن شریعت متحرہ نے ہمیں خرید و فروخت کرنے کے جو احکام بیان فرمائے ہیں ہم اس کو نہیں سیکھتے بالکل ایسا ہی جبکہ ہمیں حسن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول بڑا مشہور ہے کہ آپ نے اشاد فرمایا کہ ہمارے بازار میں وہی آئے جو خرید و فروخت کے مسائل کو جانتا ہو بالکل یہ اعلان فرما دیا تھا اور آپ کی طرف سے یہ حکم تھا اور آپ نے جو بات ارشاد فرمائی اس طرف سے ہم مطلب گویا کہ سوئے ہوئے ہیں قافل ہیں ویسے تو دیگر جہتیں جو ہیں ادھر بھی کوئی بہت زیادہ جاگ نہیں رہے لیکن کاروباری حوالے جب ارننگ کی بات آتی ہے کمانے کی بات آتی ہے چاہے وہ آپ کے کاروبار کی صورت میں ہو چاہے آپ کی ملازمت کی صورت میں ہو یا کسی اور انداز پہ پر سروسز پرووائڈ کر کر آپ یہ اپنی سورس آف انکم جو ہے بنا رہے ہوں تو ہم یہ تو سیکھنے معاشرے کی جو روٹین ہے پریکٹس ہے وہ یہ ہے یوسف بھائی کہ کاروبار کے طور طریقے تو سیکھے جاتے ہیں ایک فنی ایک ٹیکنیکل چیزیں جو ہوتی ہیں اب بزنس آئیڈیولوجی جو ہوتی ہے وہ تو سیکھی جاتی ہے لیکن اس بارے میں جو کاروبار میں کرنے جا رہا ہوں جس چیز کا میں سودا کرنے جا رہا ہوں جس چیز کو میں خریدنے کے لیے جا رہا ہوں یا جس حوالے سے میں خدمات سر انجام دینے جا رہا ہوں اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا آیا ہے اس پہ ہم غور و فکر نہیں کرتے اور یہ ایک علمیہ ہے کہ لوگ جو علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہوتی ہے وہ یا تو وراثت کے مسائل پہ ہوتے ہیں یا طلاق کے مسائل ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے چند مسائل ہوتے ہیں جس پہ رجوع کرتے ہیں حالانکہ اگر ہم علم دین کے حوالے سے بات کریں کتابوں کی بات کریں یوسف بھائی تو علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں چاہے وہ حدیث کی کتابیں ہوں چاہے سکھ کی کتابیں ہوں اس میں وقاعدہ ایک باب باندھا ہے ایک چپٹر بنایا ہے اور اس کا عنوان یہ ہے کتاب الب یعنی خرید و فروخت کے مسائل کی کتاب یا اس کے جو مسائل ہیں ان کو اس جگہ پہ جمع کیا گیا ہے کیا فرمائیں گی اسی برابر جیسے کہ ہمارا یہ سلسلہ ہے حسن اسلام اور اس میں عام طور پر ہم اس طرح کی گفتگو اور ان موضوعات پر بات کیا کرتے ہیں کہ جو اسلام کی خوبیوں پر دلالت کرنے والے ہوتے ہیں اور شعبہ کو جو ہے وہ پالٹ کیا جاتا ہے ان میں سے آج کا جو آپ نے موضوع رکھا ہے نا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم ترین موضوع ہے یعنی تجارت بھی ایک حسن اسلام میں سے ہے اس کو یوں دیکھ لیا جائے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے وسائل بہت ساری چیزوں بہت ساری ضروریات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بالکل ایسا ہی ان میں سے من جملہ یہ ہے کہ انسان کی بہت سارے ضروریات ایسی ہیں مثال کے طور پر غذا کو دیکھ لیں کھانے پینے کو دیکھ لیں لباس کو دیکھ لیں اور معاشرت کو دیکھ لیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اکیلا ان چیزوں کو پورا نہیں کر سکتا ٹھیک ہے مطلب عادت ناممکن ہے کہ ایک شخص باغبان بھی ہو کسان بھی ہو کپڑے بنانے والا بھی ہو اور دیگر بہت سارے کام خود ہی اپنے کر لے گزارنی تو ان ساری چیزوں سے پالا پڑنا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے ساری چیزیں خود ارینج نہیں کرتا اب ہمیں ضرورت یہ پڑتی ہے ہمیں ضرورت اس بات کی پڑتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کچھ چیز لیں کچھ چیز دیں ٹھیک ہے تو یہ لین دین کی جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور ہماری زندگی کا اور وقت کا بہت بڑا حصہ ہے جو اس کی نظر ہو جاتا ہے بالکل دین اسلام نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی ہے <تصفيق> کہ جب آپ نے کوئی چیز کسی کو دینی ہے کسی سے کوئی چیز لینی ہے تو اس میں کن اقامات کو دیکھنا ہے کن چیزوں کو دیکھنا ہے کن کن اصولوں کو پیش نظر رکھنا ہے کہ جس کی وجہ سے نہ اللہ تعالی کی نافرمانی فرمانی ہو نہ اللہ تعالی کے حقوق کو تلف کیا جائے نہ ہی جو بندے ہیں جو حقوق العباد ہیں ان کے حقوق کو تلف کیا جائے نہ کسی پر ظلم ہو جائے نہ کسی سے کوئی چیز ناجائز طریقے سے لی جائے نہ ناجائش طریقے سے دی جائے بالکل ایسا ہی ہے تو اگر ہم فکی کتابوں کو دیکھتے ہیں احکامات کو دیکھتے ہیں احادث کریمہ کو دیکھتے ہیں تو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ خرید و فروخت کے اور تجارت کے احکامات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا جیسے کہ قرآن کریم اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا صورت السلام اللہ تعالی نے فرمایا یا آ آمنو لا بین حکم بینکم بالباطل ٹھیک اے ایمان والو اب دیکھے خطاب آگے ایمان والوں سے مسلمانوں سے رہنمائی ان کو دی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے آپس میں نہ کھاؤ بالکل مگر یہ کہ بڑا خسرت انداز پر استثنا کیا گیا پر اللہ انتقنا تجارت انتراد من کم جی ایک دوسرے سے باہمی طور پر جی رضامندی کے ساتھ اگر تجارت کرتے ہو تو یہ جائز ہے ٹھیک ہے تجارت جائز ہے جی اور باطل طریقے سے کھانا ناجائز اور باطل طریقے سے کھانے کے بارے میں تفسیر, تفسیر کے حوالے سے قول یہ ہے کہ باطل طریقے سے کھانے سے کیا مراد کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اس سے کیا مراد ہے تو فرمایا گیا کہ اس سے مراد سود جوا غضب چوری خیانت جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم کے ذریعے مال بیچ کر جو نفع حاصل کیا گیا یہ باطل طریقے سے کھانا ہے یہاں پہ شیو بھائی یہ بھی ارت کرتا چلوں اور پوچھتا چلوں کہ اب ہم جب ایسی گفتگو کرتے ہیں کیونکہ ہماری گفتگو کا محور جو ہے وہ گویا کہ ارننگ ہے اور ارننگ ظاہر سی بات ہے وہ مال کی ہوتی ہے جیسے ابھی آپ نے یوسف بھائی شعبے بتایا کہ ہمیں کپڑوں کی بھی ضرورت ہے کھانے پینے کی اشیاء کی بھی ضرورت ہے اور زندگی گزارنے کے لیے مختلف نو اشیاء کی اور چیزوں کی حاجت پڑتی ہے تو اب اس کے لیے ہم یہی کرتے ہیں فی زمانہ بھی یہی اور پہلے بھی یہی تھا اگرچہ اس کی صورتیں مختلف تھیں کہ ہم نے پیسے دے دیے اور اس سے اپنی ضرورت کی چیزیں لے لی پہل بارٹر سسٹم تھا کہ میں نے آپ کو گیہوں دے دیا اور آپ سے جو گوشت لے لیا یا آپ نے مجھے گوشت دے دیا اور گیہوں لے لیا جس کے پاس جیسی چیز ہے اس میں سے تبادلہ ہو گیا لیکن جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں تو کیا دین اسلام تجارت کی اور پیسوں کی ارننگ کی کمانی کی اہمیت کو بیان کرتا ہے یا اس کی سراہ اس کی اصلاً مذمت کرتا ہے کہ پسند ہی نہیں ہے کہ کماؤ ہی نہیں فن مال کمانا تو مضموم نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں اس مال کو اگر ہم کمانے کے بعد متکبر ہو جاتے ہیں اور غرور کرتے ہیں اسی طرح ہم مال کما رہے ہیں اور اپنے سے زیادہ مال والے کو دیکھتے ہیں اور اس سے حسد کرتے ہیں اور اسی طرح مال کے اندر ہم اتنا انہیما کر لیتے ہیں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے فرائض و واجبات چھوٹ جاتے ہیں اور مال کی محبت ہمارے دل میں اس قدر گھر کر جاتی ہے کہ اب ہم پر زکات بھی فرض ہو گئی تو ہم زکات نہیں دیتے تو اللہ اس صورت کے اندر تو ہمیں شریعت متحرہ اسے مال کمانے سے ہمیں منع فرماتی ہے اس کی مذمت مضم ہے اس کی مذمت آئیے ٹھیک ہے ویسے اپنی اولاد کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے کمانا یہ عین اسلام سے ہے بالکل ایسا اور ایک حضرت سیدنا عبد رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ سرکار دوران صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے اللہ اسی طرح ایک عبادات جو ہیں جو دیگر فرائض اللہ تعالی نے ہم پر کیے ہیں ان کے بعد ان فرضوں میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ حلال رسک کمایا جائے اور دستے سوال دراز کرنے سے بچا جائے خود کفیل ہو گویا سے اسی طرح حضرت مقدم رضی اللہ عنہ مروی ہیں کہ حضور اقدت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کمایا ہو ٹھیک ہے اور پھر فرمایا بے شک اللہ عزا بدل کے نبی حضرت سیدنا ان داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے ٹھیک ہے تو حضرت اداؤد علی نبینہ علی سلاط اور خود ہمارے پیارے آقا کریم علیہ سلاط وسلام جو ہیں وہ آ, کوشش کیا کرتے تھے رزق حلال کمایا کرتے تھے اور اگر اس نیت کے ساتھ رزق حلال کمایا جائے کہ میں حضور کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں تو ان شاء اللہ عز اس پر ثواب بھی ملے گا سبحان اللہ کیا کہیں گے صبح کہ نا جس طرح سے ہمارے لیے احکامات کو بیان کیا ترغیبات کو بیان کیا اور جائز طریقے سے قصبے معاش کو جو, جو ہے وہ احکامات کو بیان کیا کہ جائز طریقے سے و معاش کیا جائے اس کے کچھ ناجائز طریقوں پر جو ہے وہ ترغیبات بیان کی گئی ہیں تو اگر انسان ان جائز طریقوں کے مطابق تجارت کرتا ہے خرید و فروخت کرتا ہے جی وہ مسجد میں نہیں بیٹھا ہوا بازار میں بیٹھا ہے اپنی دکان پر بیٹھا ہے اور لوگوں سے خرید و فروخت کر رہا ہے جس سے کہ آپ نے کہا کہ اس کا مقصد ارننگ بھی ہوتا ہے لیکن اگر وہ قصبے معاش اس لیے کر رہا ہے کہ بھیک مانگنے سے بچے خود جو ہے وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچے اگر وہ اپنے گھر والوں کو دوسروں کا محتاج ہونے سے بچانا چاہتا ہے تو اس کا یہ قصبے مواش قصبے معاش کے لیے دو کرنا کوشش کرنا محنت کرنا یہ اسلام کے نزدیک عبادت کا درجہ رکھتا ہے ارے بعض لوگ جو ہوتے ہیں اس میں کہ وہ کوئی کام کاج نہیں کرتے آپ دونوں ہی کی طرف بڑھا رہے ہیں یہ سوال اور اس لیے بڑھا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ لوگ کام کاج نہیں کرتے بے روزگار ہیں گھروں میں پڑے ہوئے ہیں اور گویا کہ وہ بستر توڑ رہے ہیں اور بس وہ گھروں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اس سے گھر والے بھی بیزار ہیں بیچارے اچھا پھر اس سے جو ایک خاندان کے معاملات ہوتے ہیں گھر کے معاملات ہوتے ہیں فلۂ رشمی کے اعتبار سے بھی اور ہوجین کے اعتبار سے بھی وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں ایسے افراد کے بارے میں کیا چاہیے میں نے عرض ہے کہ دیکھیں قصب معاش اور قصب حلال یہ شریعت کے نزدیک بڑا محبوب ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو انبیاء کرام علیم السلام جو کہ ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ عمل ہے انہوں نے تقریباً انبیاء کرام نے قصبہ معاش کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کیا آدم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کرام علیہ وسلاط السلام کی سیرت طیبہ کو اٹھا کر پڑے تو آپ کو ملے گا کہ وہ تقریباً انہوں نے پیشے اختیار کی تجارت کی اور مطلب جو ہے وہ قصبہ معاش کا سلسلہ اختیار کیا حضرت داود علیہ السلام لوہے کے جو ہے وہ آپ کام کیا کرتے تھے زیرے بنا کر فروخت کیا کرتے تھے کرام علیہ کی اگر ہم سیرت دیکھیں تو وہ بھی اسی وہ سے بھی عبارت بھی ہے شیخ بھائی اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو شہرت جو تھی یعنی آپ کی بے سے پہلے جو شہرت کی ایک بہت بڑی وجہ تھی وہ تھی ہی تجارت سچا تاجر ہونے کے ناطے سچے تاجر تھے امین تاجر تھے اور آپ کی نیک نامی اور شہرت تھی اس حوالے سے اور لوگ آپ کے ساتھ شرکت میں تجارت کرنا بھی چاہتے تھے اور لوگ آپ سے گوئے کہ مال خریدنا بھی چاہتے تھے کیونکہ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ سلاط و کا جو مال ہوا کرتا تھا وہ دیگر افراد کی نسبت جلدی فروخت ہو جایا کرتا تھا تو اس کی ظاہر سی بات ہے اس سے ظاہر یہی ہے کہ لوگ خریدار جو ہیں وہ آپ کی طرف رجوع, رجوع کیا بھی کرتے تھے اور سچے تاجر کی ایک پرہیزگار تاجر کی جو شریعت اسلامیہ کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے تجارت کرتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں بھائی کہ دین اسلام کے ابلاغ میں اور اس کی نشر و اشاعت میں تاجروں کا بڑا اہم کردار ہے تو اگر ہم تاجر ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے ہم اپنی فیکٹری میں موجود رہتے ہوئے ہم جس بھی صنعت سے وابستہ ہیں یا جس بھی ملازمت کے حصے میں ہیں وہاں رہتے ہوئے ہم دین اسلام کی کس انداز پہ خدمت کر سکتے ہیں کال کے لیے مجھے کہا گیا ہے ٹھیک ہے جی کال دے دیجئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ للہ کل حال اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے آپ نے یاد کیا سلامت سے مخاطب ہوں اللہ آپ کو بھی بھینی صاحب کو بھی اور شیر بھائی کو بھی آپ نے معروف کے دربار کی تعداد حاضری نصیب فرمائے مقبول باد اور بادشو حاضریاں صاحب فرمائے آپ کا آپ کے ناظرین آپ کو کال کرنے والے آپ کے میسج کرنے والوں کا مقدر ہو کہ وہ تباف کھانا ہے کعبات کریں صفا مربع کی کرے بلکہ آج مہینے میں یہاں آئے اور آج کی مغرور کی تاریخ ماشاء اللہ استاد کی تاریخ کے لیے بہت شکریہ اللہ کی کا موضوع جو میروز میں چل رہا ہے میں جیسا تھا تو میں نے سوچا کچھ اس میں اپنا حصہ ملا مرحبا مرحبا ماشاءاللہ اللہ اللہ تبار ہمارا رب ہے ہمارا رب ملد. جمیل ہے ملد. اور حسن والوں کو حسن عطا کرنے والا, والا ہے حسینوں کو حسین بنانے والا ہے ملد. اللہ کریم نے ہمیں جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متی بنایا وہ بھی حسین جو دین عطا فرمایا وہ دین بھی حسین جو تعلیمات عطا فرمائی وہ تعلیمات بھی حسین ملد. اور الحمدللہ للہ حسین علم کا آج ہمارے سلسلے حسن شام کے درمیان بھی ہو رہا ہے اس نے تجارت لفے تھے تجارت ذہن میں جو ایک موجود وہ یہ تھی کہ بندہ بعض وکاس کوئی چیز خریدتا ہے یا بیچتا ہے تو کبھی کبھار کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جاتا ہے بندہ چاہتا ہے کہ میں اس سودے کو ختم کر دوں یا یہ چیز واپس کر دوں بالکل ایسا ہوتا ہے بندہ چیز خرید لیتا ہے لیکن پھر وہ سوچتا ہے یار اب میں نے خرید تو لی ہے لیکن اب میرا بجٹ اس سے اوٹ ہو جائے گا میرے گھر کا نظام جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جائے گا یا میری جیب کی جو ہے اس پر یہ بھاری پڑ جائے گا تو بال بات چاہتا ہے کہ وہ چیز واپس کر دے بالکل تو اسے کہتے ہیں اکالا کرنا موٹے لفظوں کے اندر بھارت میں جو بیان ہوا وہ یہ ہے کہ دو شخصوں کے مابین جو اقدام ہوا اس کو اٹھا دینے اس کو ختم کر دینے کو اکالا کہتے ہیں بالکل بندی ہے یہ اکالا ہے یعنی جو سودا طے ہوا تھا اس کو ختم کر لیا جائے دونوں طرف کی رضا مندی کے ساتھ تو اس کو لکھا بہار شکست کے اندر اکالا کر دینا مستحب ہے اور یہ مستحق ثواب ہے یعنی اگر بندہ اکالا کر لیتا ہے چیز جو کی جا دوست نے خرید دوست مکمل کی تھی کوئی چیز خریدی تھی اب واپس کرتا ہے دوسرا بندہ اس کو واپس نہیں لیتا ہے تو یہ ایک کاریہ ثواب بھی ہے اس پر حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان سے اکالا کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی لرزش کو دفاع فرما دے گا تو یہ بھی دیکھیں اسلام کا کتنا حسن ہے اور پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ بہار اسلم کا جیسا پیارا مشدع جافذہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کا عذر جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے چیز طے ہو چکی everything تھنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ تھرو پراپر چینل ہے لیکن پھر بھی بندہ ڈیو uh, کچھ وجوہات کی بنا پر کچھ عہدے کو باہمردہ مندی سے کینسل کر لیتا ہے تو اس پر بھی اللہ تبارک بطالیہ جو ہے وہ اسے اجراف فرمائے گا یہ ہے اسلام اور یہ ہے اس نے اسلام اللہ تبارک بطالیہ دین اسلام کی محبت ہمارے سینے کے اندر مزید راسخ فرمائے اور دین مدین پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم و قائم رہنے اور اس مبارک دین کی مبارک تعلیمات پر عمل کرتے رہنے کی توحفے کے رفیق مشمت فرمائے ماشاء اللہ سلمان بھائی آج سے کہ آپ فون کال کے ذریعے تو وہ حاضر ہو گئے ہیں اور میرا خالی دوسری دفعہ حاضر ہوئے ہیں لیکن آپ سلسلہ حسن اسلام میں اپنے جسم مع رخ کے ساتھ تشریف لائیے اور یہاں پہ کرسیوں پہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئیے اور اس ڈسکشن میں جو بھی اگلے موضوعات ہوں ہمارے اس میں آپ شامل ہوں تو ہمیں بھی خوشی ہوگی مدنی چینل کے ناظرین کو بھی خوشی ہوگی کیونکہ آپ فون کال پر ہیں تو آپ سے اجازت چاہوں گا اور عرض کروں گا کہ آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں ماشاءاللہ اللہ نواز رہیں آپ اور دعاؤں سے تو نواز ہی رہے سلام بھی عرض کر رہے ہیں رسول کریم علیہ السلاط و تسلیم کی بارگاہ میں سو ہمارا بھی عرض کرتے رہیے ہمارے مدنی چینل کے عملے کا بھی یہ دعا اور سلام کے لیے کوشش کرتے رہیے اور جو ہمارے ناظرین ہیں آپ کے حوالے سے کافی ناظرین جو ہیں وہ پیغامات بھیج رہے ہیں کہ سلمان بھائی سے کہیے کہ ہمارا سلام کہہ دیں ہمارے لیے دعا کر دیں تو ایسے تمام ناظرین کے لیے بلکہ مدنی چینل سے جو محبت کرتا ہے جو دعوت سے محبت کرتا ہے ان سب کے لیے دعا بھی کر دیجیے اور ان سب کا سلام بھی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش فرمائی آپ تشریف لائے قلبی مسررت ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کی عبادات آپ کی طاعت آپ کی یہ عشق سوز گفتگو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے حسن اسلام حسن تجارت موضوع ہے اس کو مدینے سے جو ہے چاند لگ گئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں شروع بھائی میں آپ کی طرف آ رہا تھا سلمان بھائی نے بڑی پیاری توجہ دلائی کہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں بعض یہ جو کا ایک, ایک مضمون انہوں نے فکی اس طرح میں بیان فرمایا کہ ایک سودا ہو گیا یوسف بھائی سودا ہو گیا میں نے یہ پین خریدنا تھا آپ نے بیچا میں نے خریدا پیمنٹ کری اور پین لے لیا یہ سودا تو ہو گیا اب ظاہر سی بات ہو گیا ہے اور شریعت متحرہ یہ کہتی ہے کہ جب سودا ہو گیا ہے تو اب یہ دکاندار کو واپس لینا ضروری نہیں ہے لازمی نہیں ہے دکاندار پہ کہ وہ سودا کینسل کرے جبکہ وہ نافذ ہو چکا ہے پورا ہو چکا ہے لیکن اگر وہ استحصانند خوشی سے واہنی انڈرسٹینڈنگ سے یہ عذر قبول کرتا ہے تو اس کے لیے ایسی بشارتیں ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے میں نے ابھی عرض کی تھی سلمان بھائی کے کال سے پہلے کہ ہم یہ تجارت کرتے ہوئے ہم ارننگ کرتے ہوئے ہم کماتے ہوئے ہم کس طریقے سے دین اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں اور وہ کون کون سے ذرائع نیتیں یا اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ثواب کما سکتے ہیں عموماً دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال تبدیل یا واپس نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ رائٹ ہے دکاندار کا اگر وہ لکھتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط غلط لکھ رہا ہے وہ کہ اگر سودا صحیح ہے درست ہے کوئی اور شرعی وجہ نہیں پائی جا رہی تو اس کے اوپر واپس لینا لازم نہیں ہے لیکن شیب ایک میں نے ہماری ایک سینیٹری مارکیٹ ہے گلبہار سینیٹری مارکیٹ تو وہاں پہ میں نے ایک دکان پہ لکھا ہوا دیکھا کہ یہاں پہ ہمارے یہاں سے خریدا ہوا مال تبدیل بھی ہو جاتا اور واپس بھی ہو جاتا ہے مجھے بڑا مزہ آیا یہ عبارت پڑھ کر کہ دیکھو یہ لکھنے کی تو حاجت نہیں تھی ایسی لیکن جب وہ لکھا اور میں نے اس دکان سے کچھ نہیں خریدا گزرتے ہوئے یہ جملے میں نے پڑھے تو بڑی ایک مسرت ہوئی کہ انہوں نے ایک گویا کہ سہولت اپنے کسٹمرس کو دی ہے کہ آپ ہماری دکان سے کوئی چیز خریدیں گے تو وہ واپس بھی ہو جائے گی اور تبدیل بھی ہو جائے گی اور دین اسلام جو ہے فریقین کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے چاہے وہ آجیر ہو چاہے عجیر ہو چاہے اجیر ہو چاہے تاجر ہو چاہے کوئی دوسرا ہو اس کے سامنے لیکن دین اسلام دونوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے ایماندار تاجر سچا تاجر اس کے فضائل آئے ہیں سچے تاجر کے شیب کچھ تاجر کے فضائل سچے تاجر کے فضائل ہو جائے پہلے تو یہ جواب نے فرمایا نا کہ مال واپس ہو جاتا واپس لے لوں گا اس پر اکثر جو کام کرنے والے کاروبار کرنے والے ان کا تجربہ یہی ہے جی کہ جو مال ہم واپس لے لیتے نا جی اللہ تبارا بتالا اس مال کو اچھے فائدے کے اندر بھیج دیتا ہے ٹھیک جی وہ فروخت ہو جاتا ہے یہ برکت کا بھائی برکت کا بھی اگر یہ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے نا یوسف بھائی یہ جو چیز ہے مارکیٹنگ ایک طرح کی آپ اپنے گڈ بنا رہے ہیں مارکیٹ کے اندر کسٹمر جو ہے وہ ایک فری ماحول محسوس کرتا ہے کہ اس کی دکان سے اس کی کمپنی سے اس کے ادارے سے ہم کوئی چیز خریدیں گے تو وہ واپس ہو جائے گی اور ایماندار تاجر کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ودی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاد فرمایا تاجر راست گو اور امانت دار انبیاء صدیقین اور شہادہ کے ساتھ ہوگا اللہ جو دنیا کے اندر سچائی کے ساتھ کام کرے اور بدیاں نہ کرے جھوٹ نہ بولے مال جو ہے وہ کم تول کر نہ دے پورا پورا مال دے اور ایمانداری کے ساتھ جب وہ خرید و فروخت کرے گا مال بیچے گا اپنا تو اللہ تبارک بطالیہ کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نے اس کو یہ بشارت تدا فرمائی کہ وہ کل بروز قیامت انبیاء صدیقین اور سہدا کے ساتھ ہوگا سبحان اللہ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مارکیٹوں میں اکثر اب یہ حال ہے کہ جھوٹ بہت عام ہو چکا ہے اور فریب کاری بہت عام دیکھتے کہ جی جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا سودا ہی نہیں بکے گا کاروبار ہی نہیں چلے گا بالکل آپ بالکل درست فرما رہے کہ مارکیٹ میں حال یہی یہ ہو چکا ہے کہ اب یہ بولتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو گا خریدے گا نہیں اب مال اور دوسری بات ہمارے ایک مال کے اندر ایک بھی بیان نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے ایپ کو چھپاتے کو چھپاتے ہیں ٹھیک ہے اس مال کے اندر ایب بلکہ یہاں تک کہ جو مال خراب مال ہوتا ہے یعنی اے بی سی بیٹاگریز ہوتی ہیں بعض مالوں کے اندر تو ان مالوں کے اندر جو بی کا مال ہے اس کو اے کا مال بول کے بیچ دیتے ہیں جو بی کا مال ہوتا ہے ہو ایک طرح کا جی دھوکا ہے یہ تو اس طرح کی مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکا ہے اور پھر کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو مال بکے گا نہیں اور پھر ایسوں کا مال جو جھوٹ بول کر مال کماتا ہے یا پھر خیانت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ مال جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسری طرح پر نکال دیتا ہے جی حضور علیہ السلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس فرمایا تین اشخاص سے اللہ تبارک وطہ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا اللہ اور پھر فرمایا اور نہ ہی ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ ہی ان کو اور نہ ہی ان کو ٹاک کرے گا اور ان کی تکلیف دے عذاب ہوگا اور ان کو تکلیف دے عذاب دیا جائے گا تو حضرت سیدنا ابو ذر الفاری رضی اللہ تعالی عرص کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ خائب اور خاصر کون ہیں جن کو اللہ تبارک وطالعہ قیامت کے دن نہ دیکھے گا جن پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا تو سرکار دعان صلی اللہ تعالی وسلم نے اشاد فرمایا پہلا وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا لٹکاتا ہوگا دوسرا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے شاد فرمایا احسان دیتانے والا جو صدقہ دے کر احسان دیتاتا ہوگا ٹھیک ہے اور تیسری جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے شخص کے بارے میں فرمایا فرمایا جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچتا ہوگا اللہ برکت بھی اڑ جاتی ہے دوسری حدیث پاک میں آیا کہ قسم جھوٹی کسم جو ہوتی ہے یہ مال تو بکوا دیتی ہے لیکن اس کے قسم کے ذریعے بکے ہوئے مال میں سے برکت اڑ جاتی ہے حدیث پاک کا خلاصہ و مضمون ہے یوسف بھائی آج ہماری تجارت میں ہمارے تاجر اسلامی بھائی جو ہیں ظاہر سی باتیں بات ہے جل سے ایمان آخرت پر ایمان ہے لیکن پھر ایسی کم ہمتی اور توکل کے منافی باتیں کرتے ہیں کہ اگر ہم یوں نہیں کریں گے تو مال نہیں بکے گا یوں نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا بھائی آپ کو کیا پتا آپ تو باتیں کر دیتے ہو تو مارکیٹ یوں چل رہی تو مارکیٹ پریکٹس یوں ہے اس سب کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ کے سب سے سچے ربی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بالخصوص ایک مسلمان کے لیے تو یقیناً جو ہے وہ اس, اس قابل ہے کہ انسان اس کو یقین رکھے اور اس کو سچا سمجھے شعب المان کی بہت ہی خوبصورت عدیش پاک ہے جو کہ آج کے ہمارے موضوع کے بہت ہی مطابق بھی ہے جی ایک تاجر کے اندر اسلام کن کن خوبیوں کو دیکھنا چاہتا ہے, اللہ اللہ کسی پیاری بات ہے اور مہروز بھائی یہ جو باتیں ہیں نا یہ اس کا تعلق بظاہر دیکھے تو کسی مذہب کے ساتھ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب ہر مذہب اور ہر دین کے لوگ اس کی اچھائی کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ باتیں واقعی میں بالکل درست ہیں ٹھیک ہے شب المان ٹروت ہے جی شب المان کی بہت خوبصورت حدیث پاک ہے سعید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کمائیوں میں پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں شمار اللہ اب بول لو غور کریں اس بات پر جو کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہو نہیں سکتا مولانا صاحب آپ کو کیا پتا مسجد میں بیٹھ کر کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے ٹھیک اور مارکیٹ کس طریقے سے چلتی ہے اور کس طریقے سے کاروبار ہوتا ہے تجارت کس طریقے سے ہوتی ہے جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے تو یہاں مارکیٹ میں چل ہی نہیں دعوت اسلامی مسجد والے مولانا یعنی جو امام مسجد ہوتے ہیں وہ کم ہے اور غیر مسجد والے مولانا زیادہ ہے مطلب ایک مذہبی شخص کو دیکھ کر اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرمائے تمام کمائیوں میں پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جب بات کریں جھوٹ نہ بولیں اور امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں جب وعدہ کریں تو خلاف نہ کریں کسی کی چیز کو کسی کی چیز خریدیں تو اس کی مذمت نہ کریں اور اپنی کوئی چیز بیچیں تو تاریخ میں مبالغہ نہ کریں جب ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ رکھیں یعنی تیلمٹول مٹول سے کام نہ لیں اور کسی سے اگر لینا ہو تو اس میں سختی نہ کریں یہ تمام خوبیاں ہمارے دین اسلام ایک تاجر کے اندر دیکھنا چاہتا ہے تو ہمارا اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو تجارت کرنے والا مسلمان ہے جو وہ مارکیٹ کے اندر آئے جو بازار میں آئے جو وہ خرید و فروخت کرے تو اسے سودا لینے والا یا خرید و فروخت یا لین دین کرنے والا اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو تو اس کے اسلام کی خوبی اس کی سچائی اس کی امانتداری کو دیکھتے ہوئے اس کے خلوص اور اخلاص کو دیکھتے ہوئے وہ دین اسلام سے متاثر ہو جائے اور ایسا ہوتا رہا کہ ہمارے مسلمان تاجروں نے دین اسلام کی ترویج میں بہت بڑا حصہ اور کردار ادا کیا یہ پریکٹیکل جو چیز ہوتی ہے نا ایک چیز تو یہ ہم زبان سے ایک بات کہہ رہے ہیں جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں زبان سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے ایک چیز تو یہ زبان سے کی جا رہی ہے تاجر ہے جو تاجر ہے جس وقت وہ جیسے کہ آپ نے سفارت چند بیان فرمائی اور دیگر جو احکامات اسلامی ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹا سا سودا بھی کرتا ہے تو اس سودے میں پریکٹیکلی اس کی کتنی اخلاقی اور ایمانی اور روحانی خصوصیات صلاحیتیں اور صفات جو وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں اور بعض اوقات معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑا معاملہ ہے کروڑوں روپوں کا معاملہ ہے اور بہت بڑی ڈیل ہے تو اس سے کوئی شخص بزن ہوگا یا اس سے کوئی شخص راضی ہوگا کہ میں نے یہ معاملہ کیا ہے صحیح ہو گیا تو سامنے آلہ خوش ہو جائے گا اور خراب ہو گیا تو ناراض ہو جائے گا یہ کاروباری دنیا میں مارکیٹ میں جو لوگ مارکیٹ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت مائنر چیزوں سے کسی شخص کی دیانتداری اور اس کی کسٹمر سے اس کا تعلق خلوص اور کسٹمر کی خیر خواہی کیوں کیونکہ کمانا تو بڑی بات نہیں ہے کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ کمانا ایک تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کو نقصان پہنچا دیں اور خود فائدہ حاصل کر لیں تو یہ تو اسلام کو نہ پسند ہے نہ مقصود ہے نہ اس کی ترغیب ہے بلکہ اس کی مذمت ہے دوسری چیز یہ کہ دوسروں کو تو نقصان نہ پہنچائے بلکہ اپنی حدود میں رہ کر گویا کہ ان کو فائدہ ہی پہنچائے لیکن اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہوئے ان سے تعلقات برقرار رکھتے ہوئے جو فائدہ ان سے ہم لے سکتے ہیں یہ لے لیں تو اس پہ بڑا غور کرنا چاہیے کہ پریکٹیکلی جب کوئی کام ہوتا ہے نہیں صبح ایک روپیہ دس روپئے پندرہ روپئے بیس روپئے یا کوئی بہت چھوٹی سی ایمانداری کی بات ہوتی ہے اس سے سامنے والے کے دل میں آپ گھر کر جاتے ہیں اور جب آپ گھر کر جاتے ہیں تو وہ یہ سوچنے میں مجبور ہوتا ہے کہ اس شخص نے اگر معاشرہ سارا الٹی ڈگر پہ چل رہا ہے تو اس شخص نے اس دیانتداری کا اس خیرخواہی کا اس امانت داری کا اس فہم و فراست کا اس خیرخواہی کا کیوں مظاہرہ کیا اب جب وہ سوچے گا اس انداز پہ یہ ہوتا ہے بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ عمارت تعمیر کر رہے ہیں اور وہ تعمیر ہوتی ہے نہیں جب کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے میرے ساتھ ہو آپ کے ساتھ ہو شیب بھائی کے ساتھ ہو کسی کے ساتھ بھی ہو تو ہم سوچتے تو ہیں نا کہ آخر اس کی اس ایمانداری کا محرک کیا بنا اور جب ہم دیکھیں گے کہ اس کا محرک جو ہے دین اسلام کی تعلیمات بنی نبی کریم علیہ السلاط والسلام کی طریقہ کار بنا کہ وہی ہمارے لیے آئیڈیل شخصیت ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا لخت کا نہ لکھوں فی رسول اللہ اس وقت تو جب ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں تو یقیناً جو سامنے والا شخص ہوتا ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوتا ہے اچھا ایسا معروف میں دیکھیے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم یہاں پر باتیں کر رہے ہیں اس کا کوئی پریکٹیکل نہیں ہے تھیوری ہے یا ہمیں ہم جو ہے ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھ دیا ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں انہوں نے پریکٹیکل کر کے بتایا ہے حضرت عبد الشمان آف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے تاریخ اسلام کے بہت بڑے ایک آپ کامیاب تاجر کہہ لیجیے صحابہ میں سب سے امیر تازہ ان کی حضرت آپ دیکھیں یہ زیرو سے سٹارٹ کیا انہوں نے نا جب آپ نے جب اسلام قبول کیا وہ صحابہ کرام علی مردوان جن کو بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا دین اسلام قبول کرنے کے اس میں صورت میں تو آپ جب اسلام لے کر آئے تو سب کچھ آپ کو اپنا چھوڑنا پڑا بلاخر آپ حفشہ کی طرف جرت کر کے جو ہے وہ تشریف لے کر گئے حفشا سے جب آپ واپس مکہ آئے پھر مکہ سے پھر مدینہ جب آئے تو اپنا اہل و حیال کاروبار سب کچھ اپنے مکہ میں چھوڑ دیا بلکل جب بلکل وہ مدینہ میں آئے آکا علی صلاح اسلام نے سعد ردی کے ساتھ آپ کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی ملاقات کی اور بھائی چارہ کا کائم کیا بالکل زیرو کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے اچھا اب ربی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھیں میں مکے کا میں مدینہ کا بہت امیر ترین آدمی ہوں میرے پاس اتنا مال اتنا کاروبار ہے اتنے تو میرے پاس باغات ہیں یہاں تک کہ میری دو بیویاں بھی ہیں میں آپ جتنا مال چاہیں آپ اس میں سے آدھا مال میرا لے لیں اگر آپ کہیں گے تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا عزت گزار کروں آپ سے چاہے تو لکھا کر لیں ٹھیک ہے یہ صورت فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اپنا مال دینے کے لیے تیار ہوں آپ نے فرمایا نہیں مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے میں ایک کاروباری آدمی ہوں ٹھیک میں ایک تاجر ہوں آپ نے فرمایا مجھے بازار کا راستہ بتا دو اچھا جب بازار جاتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا بازار جاتے ہیں وہاں پر کچھ چیزیں لیتے ہیں خریدتے ہیں بیچتے ہیں اور روزانہ یہ آپ کا طریقہ معمول معمول رہا یہ طریقہ کار رہا اور آپ کی سچائی آپ کی امانتداری اور آپ کا جو ایک بنیادی وسف بیان کیا گیا جو تاجر کو کامیاب تاجر بنا سکتا ہے وہ کیا بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ کم نفے پر کاروبار کیا کرتے اچھا یہ کم نفے پہ تجارت جو ہے نا یہ بھی ایک اصول ہے دین اسلام نے نفے کی کوئی حد تو بیان نہیں کری کوئی بالکل ہمیں باؤنڈ نہیں کر دیا ہے کہ آپ نے اس سے زیادہ نفع نہیں لینا اس سے کم نہیں لینا ایسا کچھ نہیں ہے ایک باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بیانتداری کے ساتھ سچائی اور بازار کے جو تقاضے ہیں ان کو شریعت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے اگر کوئی شخص نفع کماتا ہے تو اس کی شرط تو بیان نہیں کری لیکن محمود و مرغوب یہی ایک منافع کم ہو اور ہمارے کے انداز سے بھی یہی سابت ہوتا ہے اور اس وقت ہم ریسنٹلی جو بزنس ایٹیٹیوڈ ہے یا بزنس کی جو مارکیٹنگ ہے اس کا ایک بہت بڑا یہ بھی ہے کہ آپ کے اپنی پروفٹ جو شیئرنگ پروفٹ پرسنٹیج ہے وہ کم رکھیے اور سیل کا پرسنٹیج بڑھائیے یعنی آپ کو پروفٹ مارجن کم ہو اور سیل زیادہ ہو رہی ہو تو اس طریقے سے جب آپ کا کاروبار بلڈ اپ ہوتا ہے تو اس کی گڈ ویل اچھی ہوتی ہے مارکیٹ ویلیو اچھی ہوتی ہے اور آپ کی ایک مارکیٹ میں سی بن جاتی ہے اور ہمارے اخلاف کا بھی یہی انداز تھا میرے پاس اس وقت نگران شعرا کا تحریری بیان اسلاف کا انداز تجارت ہے اب اس میں اسی حوالے سے حکایت ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا سری سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تجارت کیا کرتے تھے آپ علی رحمہ نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ تین دینار سے زیادہ نفع نہیں لوں گا اور آپ اپنے اس عہد پر سختی سے عمل بھی کیا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ علی رحمہ بازار تشریف لے گئے اور ساٹھ دینار کے بدلے چھیانوے سا نائنٹی سکس سا ایک پیمانہ ہوتا تھا اس وقت جیسے آج کل کلو دو کلو ہوتے ہیں تو اس وقت ایک پیمانہ ہوتا تھا سا تو چھیانوے سا بادام خریدے پھر انہیں بیچنے لگے اور ان کی قیمت 63 دینار رکھی کیونکہ آپ نے اپنے اپنے آپ سے عہد کیا ہوا تھا کہ تین دینار سے زیادہ نفع نہیں لوں گا تو 60 کے خرید کے 63 کے بیچنے کے لیے آپ نے رکھ دیے تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس ایک تاجر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ سارے بادام میں خریدنا چاہتا ہوں آپ علیہ رحمان نے فرمایا کہ خرید لو اس تاجر نے کہا کہ کس داموں میں بیچیں گے تو آپ نے اپنے دام بتائے کہ 63 دنار میں میں بیچوں گا اس نے کہا کہ ان کے دام بڑھ گئے میں 90 دینار تک مارکیٹ پہنچ چکی ہے میں 90 دینار میں مجھے دے دے تو حضرت سری سکتی نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے وعدہ کر لیا کہ تین دینار سے زیادہ نفع نہیں لوں گا لہذا میں اپنے وعدے کے مطابق تو میں یہ بادام بخوشی 63 دینار میں فروخت کرتا ہوں اگر چاہو تو خرید لو اس سے زیادہ رقم ہرگز نہیں لوں گا وہ تاجر بھی اللہ کا نیک بندہ تھا اور اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ تھا دھوکے سے ان کا مال لینے والا یا بددیات تاجر نہیں تھا جب اس نے آپ علی رحمہ کی یہ بات سنی تو کہنے لگا میں نے بھی اپنے رب سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بددیاتی نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی کسی مسلمان کا نقصان پسند کروں گا اگر آپ یہ بادام نبے دنار میں بیچو تو میں خرید لوں گا اس سے کم قیمت میں میں کبھی بھی نہیں خریدوں گا آپ علیہ رحمان اپنی بات پر قائم رہے اور وہ اپنی بات پر قائم رہے اور یہ سودا نہ بن سکا اور تاجر وہاں سے چلا گیا اب دیکھیے کسی پیاری حکایت ہے کہ وہ کم نفع لینے پر مزید ہیں اور اچھا یہ ایک واقعہ نہیں ہے یہ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں ہمیں کہ جو بیچنے والا ہے وہ خریدار کی خیر خواہش چاہ رہا ہے اور خریدار جو ہے وہ بیچنے والے کی خیر خواہش چاہ رہا ہے اللہ کرے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی آ جائیں اور ہم بھی ان پ عمل پیرا ہو جائیں اس تجارت میں سے جی تجارت میں سے کہ یہ بھی ہے دین اسلام کے کہ جو چیز آپ کسی کو فروخت کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایب ہے کسی قسم کا کوئی نقص ہے جس سے اس کی قیمت میں جس سے اس کی مطلب جو ویلو ہے اس میں کمی آ رہی ہے تو دین اسلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے اس عیب کو ظاہر کر دیں مطلب یہ دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں سے یہ جو شریعت کا حکم ہے نا یہ تو بالکل ختم ہو گیا ہو چکا ہے عملی طور پر اور اس کا اولٹ ہو چکا ہے مطلب ایپ کو جو ظاہر نہیں کرتا ہے تو وہ بڑا ماہر سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو اپنی چیز کیسے جیسے وہ لفظ بولا جاتا ہے چونا لگا کر بیچ دی اس طرح کا لفظ بولا جاتا ہے کہ کس طریقے سے کسی کو پہنا دینا کسی کو دے دینا ہاں کہ حدیث پاک میں یہاں تک کے حدیث پاک میں آکا علی کہ جس نے کوئی عیب والی چیز کسی کو فروخت کی اور اس کا عیب ظاہر نہیں کیا تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں رہے گا اللہ یا یہ فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے لانت کرتے رہتے ہیں کہ اس میں عیب ہے لیکن آپ اس کے عیب کو ظاہر ہی نہیں کر رہے ہو تو اس کے عیب کو ظاہر کرنا یہ آپ کے اوپر شرن لازم ہے کہ اگر آپ اس کو بغیر عیب کو ظاہر کیے فروخت کر دیتے ہیں تو امام اعظم ابو منیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ کے بہت بڑے امام ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے تاجر بھی ہیں اور آپ کا واقعہ آپ کی سیرت کی تقریباً کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ جب آپ, آپ کے پاس ایک کوئی مال آیا ہوا تھا اس میں کوئی نقص تھا تو آپ نے اپنا جو آپ کے دکان پر بیٹھا کرتا تھا اس کو تاکید کی ہوئی تھی کہ بھائی دیکھو جس کو بھی فروخت کرو نا تو اس کا ایپ ضرور بتا دینا تو لیکن اس نے وہ ایپ بتایا بغیر ہی وہ مال فروخت کر دیا واپس تشریف لائے پر مال بتایا حضور ہو تو بک گیا ہے تو اس کا ایپ بتا دیا تھا نقش بتا دیا تھا بولا حضور ہو تو میں بتانا بھول گیا ہوں تو آپ نے اس کے جب اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی اب اس کو ملائی نہیں گاہ جو لے کر گیا تھا تو آپ نے وہ ساری کی ساری رقم صرف نفع نہیں بلکہ وہ مال کی جتنی رقم تھی ساری کی ساری بالکل ایسا ہی, ہی, ہی, ہی ایسا جیسے فرما رہے ہیں اس وقت صورتحال ایسی ہی ہے بلکہ جو دکاندار ایک بیان کرتا ہے نا اس کو لوگ سمجھتے ہیں بے وقوف ہے بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایب والا مال جس دکاندار کے پاس پڑا ہوا ہے اسی سے مال خرید کر وہ دکاندار گھاک کو دے رہے ہوتے ہیں اب وہی دکاندار کے پاس وہی گاہک آتا ہے اور وہ دکاندار اس کو بتاتا ہے بھائی اس کے اندر یہ یہ ایب ہے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں تو اس کا مال ہی نہیں چاہیے لیکن جا کر دوسری دکان سے اسی دکاندار کا مال خرید کر ایب والا مال خرید کر چلے جاتے ہیں بعض اوقات جو گاہک ہوتا ہے اس کی اپنی بھی کوتاحی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر مارکیٹ کے اندر ایک چیز جو ہے ایک چیز کا ریٹ سب دکانوں پہ گیا وہ اور دکانوں پر جانے کے بعد سب دکانوں سے ایک ہی چیز کا ایک ہی ریٹ ملا اس کو جی مثال کے طور پر چھ سو کا ریٹ ملا اب وہ ایک دکاندار کے پاس گیا اسی چیز کا ریٹ اس کو ساڑھے پانچ سو روپے کا مل گیا اب وہ جتنے بھی دکاندار ہیں اس کی نظر میں سب بیوقوف ہو جاتے ہیں وہ کہ یار بڑے عجیب لوگ تھے سب نے چھ چھ سو یہ بڑا ایماندار ہے اس نے مجھے ساڑھے پانچ سو کا ریٹ دے دیا اب وہ جب گھا گس مال اٹھاتا ہے اب لے کر جاتا ہے تو پھر وہ پریشانی اپنے سر پر لیتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ یا تو مال اس کے گھر پر نہیں پہنچتا یا پہنچتا ہے تو وہ مال خراب مال پہنچتا ہے یا اگر صحیح مال بھی پہنچ جائے تو اس مال کے اندر وہ میٹر کے اندر کمی کر دیتا ہے یا جو ناپ ہوتا ہے اس ناپ کے اندر کمی کر دیتا ہے تو ہم خوش سمجھدار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذہن دیا ہے سوچ دی ہے عقل دی ہے دماغ دیا ہے ہم سوچے تو صحیح کہ ہم پوری مارکیٹ کے پاس گئے پوری مارکیٹ سے ہم نے ایک چیز کے ریٹ لیے اور وہ ریٹ ہمیں سب جگہ سے ایک ہی ملے یہ واحد ایک ہی دکاندار ہے جو ہمیں کم ریٹ دے رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہمیں نقصان پہنچا دے گا ہمیں خراب مال دے دے گا تو یہ ہماری ہم, ہماری ذات پر بھی ہے کہ بسا اوقات ہم دھوکہ خود ہی کھاتے ہیں کم ریٹ کے چکر کے اندر جبکہ پوری مارکیٹ کے اندر ایک ہی ریٹ چل رہا ہے تو اس چیز کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے جو گاہک ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے پہلے جی. بات بتائیے اس سے جی. ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جی. گاہک نے ان سچ بولنے والوں سے نہیں لیا جی. لیکن جو چیٹنگ کر رہا ہے اس سے لے لیا تو اس کا جی. تو مال بھی گیا نا مطلب اس کو جو پروفیٹ جو ہے ملنا ہے یا جو بھی اس کی چیز بکری ہے اس کی تو چیز بک گئی تو اسی کو تو وہ کامیابی وہ سمجھ رہے ہیں اس کے اس کو کیسے مطلب کریں گے وہ سمجھ رہا بھائی دیکھو میں نے تو اپنا بیچ دیا نا تم لوگ تو نہیں بیچ سکے میرا تو مال پیٹ آپ ہی بتائیں کیا کیا ہونا چاہیے اس میں اصل میں بات یہ کہ نا ایک جیسے ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ آپ سے جب بات ہو رہی تھی سلسلہ کے حوالے سے تو آپ نے اس پر ایک مدم پھول بھی دیا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ مال کا بک جانا جیسے اکالی سلاحت اسلام کو فرمان ہے کہ جھوٹی قسم مال تو دکھوا دیتی ہے لیکن برکت اٹھا دیتی ہے قسم سے مال بک جاتا ہے مال بک رہا ہے اچھا اسی طریقے سے جو جھوٹ بول رہا ہے یا دھوکہ دے رہا ہے اس کے بارے میں یہ تو فرمایا ہے اکاعی صلاحت اسلام نے مند رشا فلح سا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہمیں سے نہیں ہے لیکن اب اس کا مال تو بک جائے گا لیکن اس کے مال میں سے برکت ختم ہو جائے گی اچھا وہ شخص جو ہے جو سچ بول کر اگرچہ کہ کم پیسے کما رہا ہے کم مال کما رہا ہے لیکن اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت اتنا فرمائے گا ہو سکتا ہے اس کا وہ, وہ جو حلال روزی کما رہا ہے اس کے پیٹ میں جا کر اس کی بیماریوں کی شفا کا ذریعہ بن جائے لیکن ایک شخص جو وہ زیادہ پیسہ کما رہا ہے زیادہ مال کما رہا ہے چیزیں بیچ کر خوش ہو رہا ہے کہ میں نے بہت ارننگ کر لیا بہت پیسہ کما لیا جھوٹ بول کر بڑا مال کما لیا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ پیسہ اس کے مال میں بے برکتی کا باعث بن رہا ہے بیماریوں کا سبب بن رہا ہے بالکل ایسا بھی ہے اور یہ بھی تو ظلم ہی کی ایک قسم ہے نا اور ظالموں کی رسی جو ہے وہ ڈھیلی کرنے کا وایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی جو ہے وہ ڈھیلی کرتا ہے اسے چھوٹ دیتا ہے لیکن جب گرست فرماتا ہے تو بہت سخت گرست فرماتا ہے تو اگر ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو ناجائز ظلم زیادتی اور غیر شرعی کام کر کر کے کما رہا ہے یا کسی بھی طریقے کی دنیا کی آسائشیں اور نعمتیں گویا کہ اسے حاصل ہو رہی ہیں تو اس کو دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے نہ کہ وہ ہمارے لیے ترغیب بن رہا کیوں اس لیے کہ معیار حق اور باطل کا یہ ہے کہ وہ اللہ از وجل کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں چل رہا اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چل رہا ہے تو مرحبا اور اگر اس کے طریقے کے مطابق نہیں چل رہا تو پھر بے شک اس کے پاس کتنی ہی نعمتیں ہوں وہ ہمارے لیے کسی قسم کا آئیڈیلائز نہیں ہو سکتا اسے ہم آئیڈیل نہیں کر سکتے وہ ہمارے لیے کسی قسم کا نمونۂ عمل نہیں ہو سکتا متعدد لوگ دیکھنے میں ہیں نا کہ <سؤال> وہ جو کروڑ پتی ہوتے ہیں لیکن ان کے جو نوکر چاکر وہ نعمتیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ خود استعمال نہیں کر سکتا بالکل ان کو وہ کھاتے پیتے ہوئے دیکھتا ہے ان کو وہ چیزیں کرتے کر ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ خود نہیں کر پا رہا ہوتا وہ صبح بات یہ نا روزی کا کفیل روزی دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے جو جانوروں کو چرند کو پرندوں کو کیڑے مکوڑوں کو مچھلیوں کو سمندر کے اندر چونکیوں کو سوراخوں کے اندر رسک دے رہا ہے اور اپنے اپنی نافرمانی کرنے والوں کو اس نے رسک کے دروازے بند نہیں کیے تو پھر وہ اپنے فرما برداروں پر جو اس کے راستے پہ چل رہے ہیں جو اس کی راہ میں چل رہے ہیں کیسے بند کر سکتے ہیں <تصفح> ہاں ازمائشیں بیسک آتی ہیں وہ ازمائشیں ساتھ ساتھ ہیں نہیں تو اللہ رب العزت کفیل ہے اللہ رب العزت روزی دینے والا ہے قرآن کریم فکان حمید پارہ بارہ سورہ حود کی آیت نمبر چھ میں اللہ رب العزت اشار فرماتا ہے وما من اللہ ترجمہ کنز المان اور زمین پر چلنے والا اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے کرم پر نہ ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس کی توحید کے اس کی ربوبیت کے اس کی معبودیت کے قائل ہیں تو یقیناً وہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا اور عطا فرما رہا ہے ایسے ہی تو ہم زندہ نہیں ہیں ایسے ہی تو اتنی زندگی نہیں گزار لی اور ہمارے آگے آنے والوں نے اور پیچھے آنے والوں نے پیچھے جانے والوں نے زندگیاں گزار کے نہیں گئی یقیناً وہ رسک دے گا ازمائشیں بھی ہوتی ہیں اس سے بھی انکار نہیں ہے اور یہ دنیا ازمائشوں ہی کا گھر ہے لیکن ہمیں حلال اور طیب ہی کی حصول کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں ہرگیز ہر ناجائز ذرائع اختیار نہیں کرنے چاہیے کہ جو ہے نا ہمارا رزق کمانا روزی کمانا یہ خود قابل ثواب کام ہے اللہ تعالیٰ کا کیسا احسان ہے کہ ہم روزگار میں مطلب مبتلا ہوں اپنی روٹی روزگار کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہوں اس میں ہمیں ثواب ملتا ہے حدیث پاک میں آیا نبی کریم علیہ سلاۃ السلام <سلام> نے شاع <اشارت> فرمایا اشرت فتح ات المنحا فی طلب الحلالی <سلام> یعنی عبادت کے دس حصے ہیں اور اس میں سے نو حصے حصول رسکے حلال کی جو کوشش ہے اس میں ہے اچھا اس میں ہم بالکل اختتام کی طرف جا رہے ہیں کہ بھائی ایک چیز یہ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ قرض دینے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں قرض دینے لینے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں دوسرا یہ کہ جو ان کے پاس ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں جو ملازمین ان کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں کبھی وہ ڈیلی ویجز پہ ہوتے ہیں کبھی ویکلی ہوتے ہیں کبھی منتھلی ہوتے ہیں تو اس میں بھی انہیں بہت تنگ کیا جاتا ہے دین اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہے مختصرا نشاستمائی ہمارے یہاں پر بڑا مشہور ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک کہنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو جی بالکل اور یہ روایت کا خلاصہ ہے جو بیان جی حدیث پا گئی جو بیان کی جاتی ہے اب آپ نے کام اس سے پورا لے لیا ٹھیک کام پورا لینے کے بعد آپ اس کی اجرت نہیں دے رہے ایک روایت میں اس طرح بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک وطانہ نے ارشاد فرمایا میں تین لوگوں کا خسم ہوں گا قیامت کے دن تو تیسرا جو اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا وہ یہ ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی کو اجرت پر رکھا پھر اس سے پورا پورا کام لیا مگر اس کو اجرت نہ دی اللہ, اللہ تو اللہ تبالک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کا خسم ہوں گا اس نے اسلام میں دیکھیں کتنا وہ ترت بات حقوق کی مطلب جو ہے پازداری حقوق کا حفاظت کس طریقے سے ماشاء اللہ اب یہ دیکھیں کہ جس نے مزدوری کی ہے اس کی مزدوری فوراً دینی چاہیے جس نے جو محنت کی اسی طرح اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے جی تو جب قرض جس, جس سے آپ نے قرض لیا ہے جی اگر وہ آپ سے قرض لینے کے لیے آتا ہے اور آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ اس کا قرض فوراً دیجیے اور اگر جو قرض جس نے قرض لیا ہوا ہے جو مقروض ہے اگر وہ قرض نہیں دے پاتا تو میرے پیارے آک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مبارکہ ہے سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دوسرے پر حق ہو اور وہ ادا کرنے میں تاخیر کرے تو ہر روز اتنا ما صدقہ کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے اب جس نے کسی کو قرض دیا اب قرض جس نے قرض لیا ہوا ہے وہ دینے میں تاخیر کر رہا ہے تو اب اللہ تبارک بتا رہا اس کو روز جتنا اس نے قرض دیا ہوا اس کو ثواب مل رہا ہے اور اسی طرح ہمارے جو سارے بھاری شریعت نے بھی لکھا کہ جس نے قرض دیا ہے تو یہ زبردستی اس سے قرض وصول کرنے نہیں چاہیے ٹھیک ہے بار بار اس کے پاس جا رہے ہوں تقاضا کر رہے ہوں اس کو پریشانی کے اندر مبتلا کر رہے ہوں اس نے اسلام میں سے یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دے دیا تو ہم حسن تدبیر کے ساتھ اسے قرض کا مطالبہ کریں قرض حاصل کرنے کا مطالبہ کریں نہ کہ یہ کہ اس کے گھر پہ جا کے بیٹھ جائیں اس کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں اس کے کاروبار کے کاروباری بج قرض لیا ہے نا وہ بھی تو بیچارہ تشیش میں آئے گا لیکن بہرحال ایک حسن معاملہ کے ذریعے جب لیتے دیتے وہ کچھ ایسی احتیاط تحریریں اور کچھ ایسے افراد کو معین کر لیا جائے جو بیچ میں, بیچ میں آ جائیں اور ان کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے یہ صبح آخری بات کی اشارت ہوں کیا وہی بات ہے اس میں جس نے قرض لیا ہوا ہے اس کو بھی تو یہی چاہیے نا کہ وہ خامخوام میں ٹال سے کام نہ لیں اور جو قرض دینے والا ہے تو اس کو ثواب سے محروم نہ کرے اور جو صورتحال ہے اس کے مطابق ہی جو دین اسلام قرض دینے والے کو عکامت دے رہا ہے تو لینے والوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میں جلدی نہ کریں تو حسن اس اسلام میں سے اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں حسن اس اسلام میں سے ایک یہ بھی ہے حدیث پاک کے اندر کہ جیسے آپ ایک جگہ پر جاتے ہیں سودا کرنے کے لیے کوئی چیز آپ کو پسند آ جاتی ہے اور لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی گاہک نے لے لیا ہے اور ریٹ بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے چیز بھی سمجھ میں آ رہی ہے تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کو جو دکاندار یا جو بیچنے والا بائے ہوتا ہے نا وہ بائے تو اس بائے کو یہ جو نا مطلب آفر کرتا ہے کسی بھی طریقے سے یار یہ تم مجھے بیچ دو اتنے اوپر لے لو میرے خصوص دکانوں میں پلاٹ میں پراپرٹی کے اندر یہ مطلب کام زیادہ ہوتا ہے کہ اب وہ چیز ایک چیز ایک شخص کا سودہ چل رہا ہے تو آکالی سلاب اسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی بے پر بے نہ کرے اور اس کے پیغام پر پیغام نہ دے مگر یہ کہ اس کی اجازت ہو اگر ایک نے منگنی کا پیغام بھیج دیا اس کی منگنی ہو گئی تو اب اس پر پیغام نہ بھیجیں اسی طریقے سے ایک کا سودا ہو گیا تو اس کے سودے پر سودا نہ, خراب خراب نہ خراب خراب اللہ تعالی ہمیں ان بابرکت باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے مدنی چینل کے ناظرین شریعت کے احکام سیکھ کر جب تجارت کریں گے خرید و فروخت کریں گے بلکہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ان شاء اللہ عز و جل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب بھی پائیں گے اس کی برکتیں بھی پائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کاروبار کے مسائل سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اور دارست اہل سنت کی ایپلیکیشن میں آپ فرض علوم میں کورس میں جو بیانات ہوئے مفتیان کرام کے وہ سن سکتے ہیں اسی طریقے سے ایپلیکیشن میں ایک مدنی چینل کا سلسلہ ہے حکام تجارت وہ بھی دیکھ اور سن سکتے ہیں اس کے سوالات اور انشاءاللہ شاء اللہ ازد انقریب دوبارہ سے حکام تجارت آئے گا تو وہ بھی آپ دیکھ اور سن کر سیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک بہت پیارا رسالہ بہت مختصر رسالہ ہر کسی کو پڑھ لینا چاہیے حلال کمانے کے پچاس مدنی پھول تو یہ بھی امیر علیہ سنت کر اس یہ پڑھیے اللہ نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور بہت ساری سیکھنے کی لائنیں ملیں گی آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا تھا فرمائے ان اب اس سلسلے کے بعد آپ مدنی نیوز دیکھیں گے علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم